اس کے بعد میاں بیوی کے ازواجی تعلقات سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے مختلف احکام آگے بیان فرمائے ہیں اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو صاحب کرام کے کسی سوال کے جواب میں نازل کیے گئے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جو براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے احکام عطا فرمائے ہے لہذا نکاح اور طلاق سے تعلق رکھنے والی بہت سی باتوں کا آگے ذکر آ رہا ہے ان میں سے پہلے سب سے پہلے اللہ تبارک تعالی نے لوگوں کے ایک سوال کا جواب دیا ہے اور فرمایا وہ النا کا عل لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں حیض یعنی وہ خون جو عام طور پر عورتوں کو ہر مہینے آتا ہے جس کو ماہواری بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کل ہوا ازن تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے کیونکہ گندگی ہے پاسز النسا اپل محیث لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو الگ رہنے کے معنی جیسا کہ ربیع کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ تشریح فرمائی یہ ہے کہ اس زمانے میں جو میاں بیوی بی کا خصوصی تعلق جنسی ہوتا ہے وہ قائم کرنا اس حیض کی حالت میں جائز نہیں ہے اور مردوں کے ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ ایسی صورت میں خواتین سے جو حالت حیض میں ہوں اپنی بیویوں سے وہ جمعہ نہ کریں اور یہی مقصد ہے کہ فاتذ ان سے الگ رہو پھر فرمایا کہ ولا تقرب ہن نہ یا اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو اور قربت سے مراد یہاں پر وہی مجامعات ہے جو میاں بیوی بی کا خصوصی تعلق ہوتا ہے اس سے منع کر دیا گیا پھر فرمایا کہ تقرب ہن حتہ یا تم ان کے ساتھ قربت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں فیضا تفا پھر جب وہ پاکی حاصل کر لیں تو فاسو تو ان کے پاس تم جا سکتے ہو من ال رکم اللہ جس طرح اللہ نے تم کو حکم دیا ہے یہ جو فرمایا کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو تو یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں پہلے تو فرمایا حتیہ یا اس حد تک جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں تم ان کے پاس نہ جاؤ پھر آیا فضا سا تو ہارنا تو عربی زبان کے لحاظ سے پہلا جو لفظ ہے وہ توہر سے نکلا ہے اور اگر کوئی عورت حیض سے فارغ ہو جائے تو حیض سے فارغ ہوتے ہی اس کا توہر شروع ہو جاتا ہے یعنی وہ حیض سے گویا طرح سے پاک ہو گئی لیکن اس کے بعد اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ غسل کریں اس غسل کی طرف فضا کا کہہ کر اشارہ فرمایا گیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ مردوں کے لیے جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتی اس وقت تک ان سے قربت اس طرح کی قربت مجامات جائز نہیں ہے لیکن جب وہ پاک ہو جائیں تو پاک ہونا ہی کافی نہیں ہے یعنی حیث کا بند ہو جانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ پھر جب خواتین نہا دھو کر تطاہر حاصل کر لیں پاکیزگی حاصل کر لیں پھر ان کے ساتھ اس طرح کی قربت جائز ہو جاتی ہے یہاں دو باتیں مزید سمجھنے کی ہیں ایک بات تو یہ کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ میں جو ابارہ قبول پھر تم ان کے پاس جاؤ جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے اور اس سے مراد مجامات ہے تو مجامات تو جائز نہیں ہے اس حیض کی حالت میں لیکن محبت کے کچھ دوسرے انداز اگر آپس میں اختیار کیے جائیں بوس و کنار وغیرہ کے تو اس کی اجازت ہے البتہ اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اس حالت میں کوئی اتنا جوش نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے اور آگے بڑھ جائے لیکن ابتدائی جو محبت کے انداز ہوتے ہیں وہ ان کو اختیار کرنے میں ان حالت میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جو چیز منع ہے حالت حیض میں وہ یہ کہ بیوی بی سے مجامعت نہ کی جائے شوہر اور بیوی بی آپس میں مجامعت کا تعلق قائم نہ کریں لیکن اس کے سوا ان کو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اور ان کے ساتھ رہنا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کی وضاحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فیل سے بھی ہوتی ہے اور ترقیقت بعض معاشرے ایسے تھے جیسے کہ یہودیوں میں اس کا رواج تھا کہ جب عورت کو حیض آنا شروع ہوا تو اس کو بالکل اچھوت بنا دیا جاتا تھا نہ اس کے ساتھ رہنا سہنا جائے سمجھتے تھے نہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائے سمجھتے تھے نہ اس کے ساتھ کھانا پینا جائے سمجھتے تھے تو نبی کریم سرور العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تشریح کے طور پر جو باتیں ارشاد فرمائی یا جو طرز عمل اختیار فرمایا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان میں سے کوئی چیز بھی منع نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ حید آنے کی وجہ سے عورت کو اچھوت بنا دیا جائے اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا منع ہو جائے یہ کچھ نہیں ہے صرف جو چیز منع ہے وہ خصوصی تعلق ہے یعنی جمع مجامات کا تعلق ہے یہ اس کے سوا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے میں کوئی مناخع نہیں پھر آگے اللہ تبارک مطالعہ نے فرمایا کہ ان اللہ التوابین وَيُحِبُّ یہ البتاہرین بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں یہ حب توابین جمع ہے طواب کی اور طواب کے لغوی معنی یہ ہیں کہ رجوع کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بہت کثرت سے رجوع کرنے والے اور اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی سے توبہ مانگنے والے توبہ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کے رجوع کا ایک طریقہ ہے تو اس واسطے توبہ گناہوں کی مغفرت مانگنے کے لیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے جو توبہ انسان کرتا ہے وہ بھی توبہ کے معنی میں داخل ہے اور تواب اس سب کو کہا جائے گا جو کثرت کے ساتھ توبہ کرتا ہو اور متباہرین وہ لوگ کہ جو باقی حاصل کرنے والے ہیں اور خوب پاک صاف رہتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اس میں دو باتیں فرما دی گئیں کہ جب تک یہ حکم تمہیں معلوم نہیں تھا ہو سکتا ہے تم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس غلطی کا خمیادہ یا اس غلطی کا کفارہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے اس سے توبہ مانگ لو اور معافی مانگ لو اور توبہ کر لو کہ آئندہ میں اس غلطی کا ارتقاب نہیں کروں گا اور پھر آئندہ کے لیے اپنا طرزیول وہی اختیار کرو جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اور جو پاکیزگی کا تقاضا ہے اور تم ایسا کرو گے تو تم متضحرین میں یعنی پاک صاف ہونے والوں میں شامل ہو جاؤ گے اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے ایک اصولی ہدایت کے طور پر بڑی بلیغ اور لطیف بات اشہار فرمائی ہے جو مرد عورت کے باہمی التواجی تعلقات کے بارے میں متعدد پہلوؤں سے بڑی عظیم رہنمائی کرتی ہے فرمایا کہ نسا اکم ہر تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں فاسو ہر سکم لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ وقدموں لئے اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو اور ودف اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو ڈرتے رہو عموں اور یہ جان رکھو کہ ان کم ملاقو تم اس سے جا کر ملنے والے ہو مبشر المومنین اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو اس آئے تقریبا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے اس کی بیوی کو اس کے لیے ایک کھیتی سے تجویز دی ہے اور یہ بڑی بریف اور لطیف سچوی ہے کہ انسان کے لیے اس کی بیوی اس کھیتی سے مشابہت رکھتی ہے مشابہت رکھنے کے بہت سے پہلو ہیں تھوڑا سا غور فرمائیے کہ ایک کاشکار کی ساری کائنات اس کی کھیتی ہوتی ہے اور اسی کی اچھائی اور برائی اس کی کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھتا ہے اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اس کی بڑھوتری سے اپنے امیدیں باندھتا ہے اس سے جب فصل تیار ہوتی ہے اور اس سے پھل نمودار ہوتا ہے تو وہ اس کی خوشی اور اس کے مقصد کے پورا ہونے کا مسرت کا ایک عجیب عالم ہوتا ہے تو جس طرح ایک کاشتکار اپنے کھیتی کو اپنی ساری کائنات سمجھتا ہے اسی طرح ایک مرد کے لیے اس کی بیوی اس کی زندگی کی دنیاوی زندگی کی سب سے بڑی ساتھی ہے اور اس کے لحاظ سے وہ اس کے لئے کائنات ہے جس طرح ایک کاشتکار اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح تعبل فرمایا کہ من نظر علیحا سرت ہو کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب اس کی طرف انسان دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے تو جس طرح انسان اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اسی طریقے سے اپنی بیوی کو دیکھ کر خوش اسی طرح ایک کاشتار اپنی کھیتی کی نگہداشت اس کی حفاظت اور اس کی دیکھ بھال کا فریضہ بھی انجام دیتا ہے اس کو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ سمجھ کر اس کی حفاظت کرتا ہے اس کی نجہداج کرتا ہے تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس کا جائزہ لیتا رہتا ہے تو اسی طریقے سے ایک شوہر کے لیے اپنی بیوی کی حفاظت نجہداشت اس کی اس کے مزاج اور مذاق کی رعایت اس کے ساتھ اس کے سلوک یہ سارے پہلو اس کے اندر آتے ہیں اور پھر ایک عظیم پہلو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں جو جنسی تعلق ہوتا ہے وہ صرف محض مزہ لینے اور لذت حاصل کرنے کی حد تک محدود نہ ہونا چاہیے بلکہ اس تعلق کو اللہ تبارک وطار نے ایک بڑے مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اور اسی بڑے مقصد کے خاطر انسان کو اس میں لذت فراہم کیا ہے اور وہ بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسانی نسل کی بڑھوتری ہو لہذا جب تم اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے سرور اور عیش کے ماحول میں داخل ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صرف لذت لینے کا مقصد نہیں ہے بلکہ اس سے انسانی نسل کی بڑھوتری بھی مقصود ہے اور اس لحاظ سے بیوی کو کھیتی سے تجویز دی گئی ہے کہ جس طرح انسان کھیتیج ڈ ڈالتا ہے اور اس بی کے ذریعے پھر پھل نمودار ہوتا ہے اسی طریقے سے بیوی اور میاں کے تعلق کے درمیان جو آبیاری ہوتی ہے اس سے مقصود انسانی نسل کی افزائش ہے اور اس سے اولاد مقصود ہونی چاہیے تو یہ ایک اہم پہلو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ تم جب اپنی بیویوں سے فائدہ اٹھاؤ یا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے لذت حاصل کریں تو ان کا مقصد محض لذت حاصل کرنے نہ ہی نہ ہونا چاہیے تھا بلکہ وہ نسل انسانی کی بڑھوتری کے لیے کام آنا چاہیے پھر فر آگے فرمائے فاتو ہر سکم یہاں پر بھی بڑی بلیز تعبیر اختیار فرمائی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف انسان کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس کا اور اس کی بیوی کا جو پرائیویٹ تعلق ہے اس کی نجی زندگی کے اندر جو آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کا معاملہ کرتے ہیں اس میں کسی دوسرے کو دخل اندازی کا نہ اختیار ہے اور نہ اس کا کوئی موقع ہے بلکہ اس میں وہ پوری طرح آزاد ہے اور اس آزادی کے اندر وہ جو طریقہ بھی اختیار کرنا چاہے اپنے اظہار محبت کا ایک طرف ان کو اس کی آزادی دینا مقصود ہے لیکن ساتھ ہی دوسری طرف اس پہلو کی طرف بھی متوجہ کرنا ہے کہ جو ہم نے ابھی تم سے کہا تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں تو اور تمہارے جنسی تعلقات کا اصل مقصد نسل انسانی کی بڑھوتری ہے اس بنیادی مقصد کو تمہیں کبھی فراموش نہ کرنا چاہیے ایک طرف تمہیں آزادی ہے کہ تم میاں بیوی بی آپس میں ایک دوسرے سے لذت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا جو طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیں اس کے اوپر کوئی روک چوک تمہیں نہیں کی جا رہی وہ آپ جس طرح چاہو اپنی لذت کو حاصل کرو اور ایک دوسرے سے سرور حاصل کرو لیکن یہ بنیادی بات ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ جاؤ اسی جگہ جہاں سے جو کھیتی کا مقصد ہے وہ حاصل ہو سکتا ہو یعنی اولاد حاصل ہو سکتی ہو لہذا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس پر کھیتی والی بات صادق نہ آتی ہو تو یہ تمہارے لیے حرام ہے یہ جائز نہیں ہے البتہ اس جگہ کا احترام کرتے ہوئے اور اس جگہ کی حرمت کو برقرار رکھتے ہوئے اگر تم جو طریقہ بھی اختیار کرو وہ تمہارے لیے جائز ہے یہ مانا ہے فاتو ہن فاتو ان سکم تم اپنی کھیتی میں جاؤ جہاں سے چاہو جہاں سے چاہو کے معنی یہ کہ جو راستہ چاہو اس تیار کر سکتے ہو اس کھیتی تک جانا لیکن جانا کھیتی ہی میں ہے جانا اسی جگہ پر ہے جہاں سے پیداوار ہو سکتی ہے اور کوئی جو ایسی جگہ ہو جہاں سے پیداوار نہیں ہو سکتی وہاں پر جانا تمہارے لیے جائز نہیں کیونکہ وہ کھیتی نہیں ہے اور پھر ہمارے وقد دی کو اور اپنے لیے کچھ آگے بھیجو لفظوں میں تو اجمال ہے کہ اپنے لیے کچھ آگے بھیجو کیا بھیجو اس کی تفریح یہ بھی ہو سکتی ہے اور کی گئی ہے کہ اچھے عمل آگے بھیجو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسی بات کی تاکید کرنا مقصود ہے کہ جب تم میاں بیوی بھی آپس میں دوسرے سے لذت اٹھا رہے ہو تو اپنے لیے آگے بھیجو یعنی ایسا سامان جس سے تمہارے پاس اولاد ہو اس اولاد کی تربیت تم کر سکو اچھی طریقے سے ان کو سنوار سکو اور اس کے نتیجے میں وہ تمہارے لیے صدقۂ جاریہ ثابت ہو یہ مفہوم بھی اس کا بیان فرمایا گیا ہے اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ چونکہ میاں بیوی کے باہمی تعلقات کا ذکر ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ صرف جمعہ ہی مقصود نہیں ہے بلکہ جمعہ سے پہلے جو اس کے مقدمات ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ تم ان مقدمات کو بھی انجام دو جیسے کہ وہ سکونار ہوتے ہیں بعض حضرات نے اس کی یہ تفریح بھی کی لیکن زیادہ واضح تفصیل یہ ہے کہ اس کو عام رکھا جائے کہ اپنے لئے تم اچھے عمل آگے بھیجو انہیں اچھے اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ تمہاری اولاد پیدا ہو تم اس کی تربیت کرو تم وہ اچھی اولاد ثابت ہو تمہارے لیے صدقۂ جاری اور ذخیرہ آخرت بنے ود اللہ اور اللہ سے ڈرو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص اسلوب ہے کہ جب کوئی حکم عطا فرماتے ہیں یا کوئی قانون جاری فرماتے ہیں تو اس سے پہلے یا اس کے بعد اللہ تعالی تعالیٰ سے ڈرنے اور تقوا کی طرف ضرور متوجہ فرماتے ہیں کیونکہ کوئی بھی قانون کوئی بھی حکم محض ڈنڈے کے زور سے اس پر عمل نہیں کرایا جا سکتا جب تک کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو و علمکم العقو اور یہ بات یاد رکھو جان رکھو یقین رکھو کہ تم اللہ کے پاس جا کر ملنے والے ہو لہذا اپنے ہر قول و عمل میں اس بات کو مدنظر رکھو کہ ایک وقت میں اللہ تعالی کے سامنے پیش ہو کر اپنے سر سارے اعمال کا جواب دینا ہے وہ بشری اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور مخدور بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں میسر آئیں گی